सोफो का पहला ड्रामा इडिपस द किंग एडिपस रैक्स इडिपस, इडिपस बादशाह तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली www.server555.com ڈبلو زیتون کی شاخیں لیے عبادت کرتے ہوئے اور غمگین آوازوں کے ساتھ تمہاری یہاں موجودگی کا کیا مقصد ہے میں ایڈیپس جس کی عظمت سے سب آگاہ ہیں یہاں خود موجود ہوں تاکہ تمہاری فریاد سنوں کبھی خیال نہ کرنا کہ تمہاری مدد نہ کی جائے گی تم کسی خطا پر معافی کے طلبگار ہو یا پھر کوئی شے تمہیں تنگ کر رہی ہے ایڈیپس تمہاری مدد کرے گا بزرگ پجاری آپ نیک بھی ہیں اور عمر میں بھی بڑے تو بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے پجاری تھیپس کے عظیم حکمران علی شان ایڈیپس دیکھیں آپ کے سامنے نوجوان بھی ہیں بوڑھے بھی اور وہ کم عمر بھی جو ابھی کمارے ہیں دیوتاؤں کے لیے نذرانوں کے ساتھ سبھی ہی موجود ہیں کیوں اس لیے کہ تھیپس پر اس وقت تباہی کا وقت ہے ہر طرف موت نظر آتی ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں جانور بیمار ہیں بیماریاں لوگوں کو مار رہی ہیں اور بچے پیدائش سے پہلے ہی مر رہے ہیں الغرض تھیپس پر موت کا راج ہے تو ہم آپ کے سامنے موجود ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ اگرچہ دیوتا نہیں مگر بہت سی خفیہ باتوں سے آگاہ ہیں آپ ہم سب سے افضل ہیں خوفناک بلا سفنکس سے نجات دلا کر آپ نے یہ بات ثابت کر دی تھی ہم نے پہلے بھی آپ کو آزمایا اور دیوتاؤں کا پسندیدہ پایا تو آج پھر جب اس شہر پر تباہی آ رہی ہے آپ ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں ایڈیپس یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے دکھ سے آگاہ نہیں تم میں سے ہر ایک اپنے لیے پریشان ہے مگر ایڈی کا دل تو تم سب کا درد محسوس کر رہا ہے یہ نہ سوچنا کہ ایڈی سوتا ہے اور تم اسے جگاتے ہو بلکہ ایڈیپس تو مسلسل سوچتا رہا ہے کہ کس طرح اس تکلیف سے نجات حاصل کی جائے بلکہ کریون جو تمہاری ملکہ کا بھائی ہے اور مینوسیس کا بیٹا اسے ڈیلفائے پہلے ہی بھیجوا چکا ہوں تاکہ وہ معلوم کرے کہ میں اس شہر کو تباہی و بربادی سے کس طرح بچا سکتا ہوں بلکہ وہ دیکھو وہ واپس آ رہا ہے میرے دوست اور بھائی بتاؤ جلدی بتاؤ دیوتا کیا حکم دیتے ہیں ان تمام لوگوں کے سامنے بتاؤ جو پریشان ہے اور ان کی تکلیف میں ان سے زیادہ میں غمگین ہوں کریون ڈیلفائی میں دیوتاؤں نے کہا ہے کہ ہم نے اس شہر میں گند کو پناہ دی ہوئی ہے اسے نکال دیں آپ سے پہلے ہمارا پچھلا بادشاہ لیس تھا اسے مار دیا گیا اب ڈیلفائی میں اپالو دیوتا نے بتایا ہے کہ اس کا قاتل ہماری سرزمین تھیپس میں ہی موجود ہے آپ کو معلوم نہ ہوگا کہ لیئس بادشاہ کیسے قتل ہوا تو میں بتاتا ہوں لیئس نے دوسرے علاقے سے ایک بچہ زبردستی اپنے پاس منگوایا نتیجے کے طور پر ہیرا دیوی نے ہمارے شہر تھیپس پر سفنگس نامی بلا کا نزول کیا جو لوگوں کو مشکل پہیلی سناتی اور جواب مانگتی جواب نہ ملنے پر انہیں مار کر کھا جاتی تو لیس بادشاہ ڈیلفائے گئے تاکہ دیوتا مصیبت سے نجات دلائیں راستے میں ان پر حملہ ہوا محافظ اور بادشاہ قتل ہوئے صرف ایک محافظ بچا جو بے حد خوف زدہ تھا اور جس نے یہ باتیں بتائیں اسفنکس نامی بلا کی پریشانی اور دوسری مصیبتوں کی وجہ سے ہم بادشاہ کا انتقام نہ لے سکے ڈیلفائے سے بھی یہی پیغام ملا کہ پچھلی باتوں کو چھوڑ کر آگے کی طرف دیکھا جائے پھر آپ یہاں آئے اور اسفنگس کی پہلی کا جواب دے کر ہمیں اس عذاب سے نجات دلائی مگر اب پندرہ سال بعد دوبارہ بادشاہ کے قتل کا بدلہ لینے کو کہا گیا ہے ایڈیپس اپالو دیوتا نے درست کہا ہے کہ ہمیں قتل کا بدلہ لینا چاہیے قاتل کو میں خود پکڑوں گا اور اس طرح پکڑوں گا جیسے وہ میرا اپنا قاتل ہو کیونکہ جو ایک بادشاہ کو قتل کر سکتا ہے وہ دوسرے یعنی مجھے بھی تو مار سکتا ہے تو دیوتاؤں کا فیصلہ ہمیں ماننا ہے ان کا حکم پورا کرنا ہے اے غمگین لوگوں جلد ہی یہاں کیڈمس کے تمام لوگ موجود ہوں گے اور تم دیکھو گے کہ میں پوری قوت سے قاتل کو پکڑ رہا ہوں گا پجاری فیبس کا مقدس پیغام آ گیا اور بادشاہ نے وعدہ کر لیا کہ ہمیں تکلیف سے نجات دلائے گا یہی ہم چاہتے تھے ایڈیپس اور کریون محل کے اندر جاتے ہیں اور باقی تمام لوگ بھی چلے جاتے ہیں ایڈیپس شہر سے عذاب ختم ہونے کی دعا ضرور قبول ہوگی میں بادشاہ کے قتل سے نہ آشنا تھا نہ جرم کا علم تھا اور نہ یہ کہ بادشاہ کا قاتل ہمارے درمیان ہی موجود ہے اگر کوئی اسے جانتا ہے تو مجھے بتائے میرا وعدہ ہے کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا یہاں تک کہ قاتل سامنے آ جائے تو اس ملک سے حفاظت جا سکتا ہے اگر قاتل کسی اور ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے تو بھی اس کا نام سامنے لایا جائے اور بتانے والا انعام حاصل کرے مگر مجرم کو پناہ دینے اسے بچانے والا سزا کا مستحق ہوگا تھیپس کا کوئی شہری قاتل کو پناہ نہ دے اسے اپنے گھر سے نکال دے مقدس جگہوں پر وہ قدم نہ رکھنے پائے اپولو دیوتا کے حکم کے مطابق قاتل کو سزا ملنی چاہیے ضرور ملے گی یہاں تک کہ اگر میرے رشتہ داروں میں سے بھی ہو تو مجھ پر دیوتاؤں کا عذاب آئے قتل کا بدلہ قتل ہے اور قاتل کی تلاش ہمارا فرض ہے دیوتا اس بات کا نہ بھی کہتے تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے تھا ہاں اگر کسی نے قاتل کا علم ہونے کے باوجود اپنی ذات یا دوستی یا خوف کی وجہ سے اس کے بارے میں آگاہ نہ کیا تو اس کے خلاف ایڈیپس ڈی اعلان جنگ کرتا ہے میں حق اور سچ پر ہوں اور دیوتا میرا ساتھ دیں گے جس طرح آج ہم پریشانی میں ہیں کل قاتل کے ساتھ ہی پریشان حال ہوں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے تھیپس کے لوگوں میرا ساتھ دو حق اور سچ کا ساتھ دو تھیپس کا بوڑھا آدمی میں حلفیہ کہتا ہوں کہ قتل نہ میں نے کیا ہے اور نہ ہی قاتل کا علم ہے مگر کیا ڈیلفائی سے غیبی طاقت ہمیں قاتل کا نام نہیں بتا سکتی یہ کتاب مکمل سننے اور پڑھنے کے لیے سید عرفان علی ڈوٹ کوم کی ممبر شپ حاصل کریں جہاں سینکڑوں تراجم آڈیو اور ٹیکسٹ میں موجود ہیں آپ کا شکریہ